اور ہم بن اسرائیل کو دریا پار لے گئے تو فرعون اور اس کے لشکروں نے ان کا پیچھا کیا سرکشی اور ظلم سے یہاں تک کہ جب اسے ڈبنی نے الف لیا بولا میں آمان لایا کہ کوئی سچا معبود نہ اسوا اس کے جس پر بن اسرائیل آمان لائے اور میں مسلمان ہوں